اور اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نہیں تمہاری طرف کی اسے لے جاتے پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا